رحمن و رحمۃ الرحمہ صلی اللہ و رحمت علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادر خارن تمام سامعین کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو اور اولا دعوت شریف کے اندر جو ہے ہمارا سلسلہ درست اولاد آشریہ میں ہیں اولاد آشریہ کا درس نمبر اٹھتیس ہے تو اس طرح آج کے درج جو ہے وہ ایک سو انانوے ابلی کے اٹھتیس جو ہے آج کے درس کا نمبر ہے شمہ گنتی کے لحاظ سے نمبر کے لحاظ سے اور ہمارا سلسلہ دار جو ہے چونکہ اولاد آشریہ کا دوسرا حصہ جو کہ شرایہ معت سعلون ہے اس مبارک سورہ کی جو ہے مختلف آیات کی ترجمہ کر رہا ہوں اور آج جو ہے عائد نمبر اکیس سے آگے بڑھے گا کل اکیس تک گیا تھا آج اکیس سے آگے بڑھے گا تو اجین گرامی صور کی مومن میں اللہ تعالی نے جو ہے اس کو تین حصوں میں ذکر فرمایا ہے سات کی مطالب تین حصوں پر ہے پہلے سے ملانے قیامت برپا ہونے کی ثبوت میں اللہ تعالی نے جو ہے اس کائنات میں اللہ تعالی کی بہت سے تخلیق اور اس کے عزم اللہ تعالی نے جو اس کائنات کے اندر اپنی جو ہے علم قدرت حکمت کی ہاں جی جو ہر دکھائے ہیں اس کے نمنے موجود تھے ان کا ذکر فرمایا اس کے بعد جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں ہاں قیامت کا منکر ہے ان کا سزا بیان کریں آج کے آیت سے ان کے کی لیے کیا سزا ہے جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں جو کوئی قیامت کو مٹکے ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام مقدس تعلیمات کو ہاں جی اللہ کی پیرے نبی کی طرف سے ہاں جدی ہوئی تعلیمات کو جو لوگ انکار کرتے ہیں خاص طور پر قیامات کے بارے میں ان کا سزا بیان ہو رہا ہے اس کے بعد آخری حصہ جو ہے جنہوں نے ایمان لایا تغوا الہی اختیار کیا اللہ کے راستے پر چلا ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں اس کا ذکر آخری حصے میں ہو تو آج کے اس حصے میں ان لوگوں کا جو ہی انجام بیان کرا جو لوگ جو ہے الہی تعلیمات کے اسے سامنے سر تسلیم خمنی ہیں حسن قیامت کے موضوع کو یہ لوگ نہیں مانتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کا انکار ہے چونکہ عقائد میں مادہ اور معاد ایک تو اللہ پر ایمان لانا ایک تو قیامت پر یہ دو وہ بنیادی عقائد ہے جو تمام انبیاء الہی نے اس کی تبلیغ فرمایا ہے اور تمام انبیاء الہی کے امتیں جو ہے اس کو ماننے کے پابند ہیں ہاں جی چونکہ انہیں دو جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو چلانا اور قیامت میں کے سزا جزا کا معتخد ہونا جو ہے یہ دو اہم بنیادی آقاد میں سے جیسے مقدہ اور مات اسے عنوان سے جو ہے عقائدی کتابوں میں بحث کیا جاتا ہے نی باقی ساری جو ہے قرآن پاک ہے انبیاء الہی ہیں ملائکہ ہیں ان پر اعتقاد آئمہ ہے یہ سب حقیقت میں انہی دو حقیقتوں کو ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے بیش کا وسیلہ ہے ہاں بیش کا وسیلہ ہے تو لہذا جو ہے اصل بنیادی عقیدت تو خدا اور قمت ہے اس یہ لوگ جو قیمت کو جب نہیں مانتے ہیں تو عقائد کے انترین حصے کو آن نہیں مانتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے لالہ نے بہت وارننگ دی تو فرمائے جو لیامت کا ممکن ہے اور اللہ کی تعلیمات کا ممکن ہے ان کے لیے فرماتے ہیں ان ن جنم کا نجمِ ان نہ جہنم بے شک جہنم جہنم جو ہے جو کہ سراپا آخ ہے وہاں عذاب کے سوا کچھ نہیں آرام کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں انسان کو سکون کی کوئی چیز نہیں ہے عذافی عذاف ہے تکلیف تکلیف ہے ہاں جی پریشانیاں پریشانیاں ہیں انسان کو ایک لمحے کے لیے وہاں آرام راحت کی کوئی چیز نہیں تو فرماتے ماتین جہنم میں بے شک جہنم کا نت میرسوادہ ہاں جہنم ہے میرساد ساتھ کے معنی لکھا ہے گات ہاں جہاں اس کھتی کا جو ہے شکاری جب کسی کو شکار کرنے کے لیے گات میں بیٹھتے ہیں ہاں اشگوک سے روپا کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے ہاں جی اس کو بولتے ہیں میرسات عرب جو ہے عربی زبان میں تو اللہ فرماتے ہیں جہنم جو ہے بے شک جہنم مرسوط ہے ہاں جی تو گات یعنی کس کے بولتے ہیں میرسات یعنی میرسات اردو ترجمہ میں گات ترجمہ کیا تو گات اور میرساط کس کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے دشمن وہاں گزرے تو فوراً اس پہ حملہ کر دیا جائے اور دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو, اس کو جو ہے نابود کیا جائے تو جہنم کے بارے میں اللہ نے میرے ساتھ فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے فرماتے ہیں جہنم کے داروغے بھی اس کے دو توضیقے ہیں ایک تو یہ جہنم کے داروغے سے وہ فرشت اللہ جو جہنم پر موقع ہے جہنم میں آنے والے لوگوں کو جہنم میں دان لوگوں کو سزا دینے پر موقع ہے ہاں جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالنے پر مواقع اللہ کی قاہر کا جو ہے مظہر ہے تو جہنم کے دارغے بھی جو ہے جہنمیوں کے انتظار میں جو نا جہنم پہ جو, جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی معمول فرشتے ہیں وہ بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں ہاں جی تو ایک معنی یہ ہے تو پھر وہ وہاں سے گزرے اور وہاں قریب آ جائے پہنچے پہنچے تو وہ پکڑ کے جہانب میں پھینیں گے کیونکہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو قریب جہنم میں جانیں گے تو کوئی تیر نہیں ہوگا بھاگ جائیں گے تو لہٰذا یہ فرشتے جو ہے گاد میں بیٹھے ہوئے جو جہانے کے قریب جب پہنچیں گے تو پھر وہاں سے پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے ان کو تو اس لحظے جو جیسا جہنم میں ساتھ یعنی جہنم کے ہاں جی جو گھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں جہنم پر معمول وہ فرشتے جو ہے تاق میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ تاغ میں بیچنا گھاٹ ہاں جی وہ تاق کا معنی بھی کر سکتے ہیں تو ایک مانا تو یہ ہے کہ داروغے جو ہیں وہ تاغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی جہنم وہاں سے بولیں گے پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینیں گے دوسرا معنیٰ حسن یہ بھی کہ یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گاد میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہیں ہاں yani خود جہنم کفار کے گاد میں بیٹھے ہیں چونکہ قرآن پاک کی اور رعایتوں سے بھی سمجھا جاتا ہے فرماتے ہیں جب جہنم جہنم شعور رکھتا ہے کائنات کے جیسا ہر شی شعور رکھتا ہے جہنم بھی شعور رکھتا ہے فرماتے ہیں قرآن فرماتے ہیں جب جہنم جو ہے جہنم کی آگ جب جہنم کو نزدیک سے دیکھتا ہے تو وہ بہت خطرناک آواز نکلتے ہیں اس کے شولے اور تیز ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں اس سے جو ہے انتہائی خوفناک جو ہے شولوں کی آگ کے جلنے کی آواز آ جاتی ہے ہاں کہ آگ کے تیز شولوں کی آواز آ جاتی ہے اور وہ لوگوں پر بہت زیادہ خوف زاری کر دیتے ہیں تو جہنم شعور رکھتے ہیں ہاں جی اس وجہ سے جو ہے یہ تجمہ لکھا ہے کہ خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے انگات لگائے بیٹھی ہیں ہاں جی تفصیریں جو ہے مدنہ سے جو تفصیر لکھا ہے اور تفصیر شیخ اوسال نامی اس نے انہوں نے کہا یہ لکھا ہے کہ خود جہنم اللہ کے حکم سے تاغ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ معنی بھی صحیح ہے دونوں معنی سے تجمے کے لحاظ سے تو جہنم خود تاغ میں بیٹھنے والا معنیٰ ہے لیکن جو ہے چونکہ جہنم کے دار وغیرہ میں بیٹھا ہوا ایرو عروی عذاب کے لحاظ سے حاضر مضاف کے طور پر بھی صحیح ہے دونوں معنیٰ مطلب یہ ہوا کہ جہنم خود یا جہنمی فرشتے جو جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تاغ میں بیٹھے ہوئے انتظار میں بیٹھے ہوئے جو بھی قریب سے پہنچے گا سب کو اس میں ایک ایک کر کے پھینکے گا تو تجمہ یہ ہوا بے شک در حقیات بے, بے شک اور در حقیقت جہنم ایک گات تھے یا دوسرا تجمہ بے شک جہنمی دار وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تاکہ جہنمی لوگ وہیں سے گزریں تو جہنم ان کو شکار کر کے جلا ڈالیں ہاں جی یا جہنمی دار جو ہے موکل فرشتے جانے میں انہیں پکڑ کر جہنم میں داخل کر لے ہاں جی اور مرساد ان کا جو ہے فرماتے ہیں ایک معنی تو یہی ہوا کہ گات میں بیٹھنا ہاں جی یا گات میں بیٹھنے والے فرشتے جو ہے یا مرساد کہتے ہیں ایک معنی راستہ راستے کے معنی میں لکھا ہے راہ گزر بھی بتایا گیا ہے اس کا ایک معنی تو اس لحاظ سے تو اس وقت جو ہے آج کے مفہوم یہ ہوگا یہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے جس طرح قرآن پاک میں یہ جو ہے اعلی سورۂۂ مریم کے عدم لیک اختر بختر میں پورے سرات سے گزرنے کے واقعہ موجود ہے لفرمت وین مین کو ملّہ والدہ ہاں جی کانا کانا اللہ رب کا حد مین ماضیہ ہاں جی وعین مین والدہ کانا ہاں رب حدمین ماضیہ سب منتظین تقوع نظر عالمی نفیہ یا اس میں ظلمان فرمایا پولے سراج چونکہ پولے سراج جہنم کے اوپر سے ہے کسی پانی کے اوپر نہیں ہے جہان کے اوپر سے تو اللہ نماز ہے تم میں سے ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا کیونکہ پولے سراج جہنم کے اوپر ہے پھر جو ہے اللّہ تعالیٰ جو ہے ان میں سے جو اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے قانا اللہ رب کا حد من ماض ہے اللہ فرمائے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا پھر جو ہے جو بات اہل تا ہوا ان کو ہم نجات دلائیں گے وہ نیچے گرنے نہیں دیں گے جہنم میں باقی وہ نظر ظالمی نفیات اور ظالم جو ہے وہاں سے منہ کے بل گر پڑیں گے اور وہ جہنم میں ہی پڑا رہے گا ان کو نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگا تو اس آیت کو سامنے رکھیں تو ساتھ جہنمیرث راستہ راہ گزر بھی بتایا گیا تو پھر یہ معنوی وہی سرات جو کہ جہنم سے گزرنے کا راستہ ہے یہ معنوی اسایت سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس بات حالات کا یہ ہوگا کہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے کیونکہ پولی اسرات سے تو سب نے گزرنا ہے ہاں جی تو جو جناجی میں سادی سے پوچھا مولا کہ آپ لوگوں کو ہمبیا کو بھی وہاں سے گزرنا ہوگا فرماتے ہیں ہاں سب وہاں سے گزرنا ہوگا لیکن جب ہم لوگ گزریں گے تو اللہ جہنم کے آپ کو خاموش کریں گے اور ہم آرام سے وہاں سے گزر جائیں گے اور اور جہنمی اس میں گر پڑیں گے ہاں جی اور جنتی سلامتی سے اسے عبور کر لیں گے تو یہاں پر عادی میں آئے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزرنے گزرنے, گزرنے لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سرات کے قریب کھڑے ہوں گے تو اس حوالے سے یہی معلوم ہوا کہ وہ یہ جو میرے ساتھ سے مراد ہیں یعنی پورے سُراط ہیں اس کے قریب تو دسلمپ القریب کے سرات کے قریب کھڑے ہوں ہو کر فرمائیں گے دعا کر یا رب سلم سلم خدایہ جو ہے میرے امت کو بچاؤ میرے امت کو بچاؤ میرے امت کو سلامتی سے یہ پل جو ہے کراس ہونے دے اس پل سے گزار دے اے اللہ کی پیرے نبی کی دعا کر فرمائیں گے آپ تو یہ جو ہے ان جہنم و میں میں سادہ زنگرمی یہ کوئی معمولی عایت نہیں ہے ہاں جی ہمیں ان آتوں سے پڑھ کر جو ہے جب جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے کسی کو بھی معافی نہیں ہے ہاں جی کیونکہ پل سرا جہنم کے اوپر ہے اور پھر جو نیک عمل والے ہیں وہ تو گزر جائیں گے جس طرح اور بھی حادث میں کہتے ہیں کوئی جو ہے بجلی کے رفتار سے یا اس سے بھی تیز رفتار سے کوئی بجلی کے رفتار سے کوئی جو ہے تیز گوڑ تیز ہواؤں کے رفتار سے کوئی تیز گھوڑے کے رفتار سے کوئی دوڑتے دوڑنے کی رفتار سے کوئی آئندہ چلنے کی رفتار سے کوئی ریتے ہوئے بھی اس پل سے گزر جائیں گے لیکن کچھ لوگ جو پل پر قدم رکھیں گے وہ لن جائیں گے اور نیچے گر جائیں گے اور نیچے جہنم ہے نیچے پانی نہیں اعظم گرا جہنم سے ڈرنا چاہیے آگے فرماتے یہ جہنم میرے ساتھ ہے گاد میں بیٹھا ہوا اس کے داروں کے گاد بیٹھا ہوا ہے کس مقصد کے لئے لی تاغیر اور یہ جہنم جو ہے تاغی سرکش ہاں جی اور کافر کو بھی تاخیر کہتے ہیں کفر بھی سرکش اور بدکار بدکاری بھی سرکش ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی فشق و حجور میں مبتلا لوگ اور خوف شرک کا شکار لو ان سب کے لیے جہنم کیا ہے معاون مرجع اور ٹھکانہ ہے ہاں یعنی جہنم جو ہے یہ جہنم جو ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے یا یہ سرکشوں کے لیے تاغین سرکش لوں اللہ کے لئے نافرمان بندوں کے لیے یہ نافرمانی حق و کے روشنی میں ہے یا کثرت گناہ کی صورت میں جس کا جس سے توبہ بھی نہیں کیا تو ان کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم ہاں جی معوا لاوشنفی اقابہ فرماتے ہیں اور یہ جہنم میں بس نکال کے فرن باہر نہیں نکالیں گے بلکہ اس میں لوثی الاوشن کی جمع ہے یعنی کیا ہے ٹھہرنا اقامت کرنا وہ اس میں ٹھہریں گے کتنا ٹھہریں گے آخقاب حقوق کی جم ہے ہاں جی اس کا ایک معنی احقاب کے نیے دہر عرصۂ داراس آقاب جب جمع ہیں تو دہور ہو جائے زمانے ایک طولانی زمانہ جو ہے وہ اس میں ٹھہریں گے اور فلاں نامی الغن الغوی نے کہا ہے آحقاف حقوق کا ایک معنیٰ جو ہے اسی سال کو بولتے ہیں اب یہ اسی سال قیامت کا اسی سال ہونے کی صورت میں پھر تو واولہ ہے کیونکہ وہاں کا ایک دن یہاں کا ایک ہزار سال ہے ہاں جی تو پھر کتنا اکڑوں میں ہو جائے گا یہ مدت اور یہ عادی جو اسی سال والے قون جس دعوت میں بھی ہے اور حضرت علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا حقوق جو ہے سال کو کہا جاتا ہے لیکن یہ قیامت کا 80 سال ہو تو قیامت کا 80 سال تو بہت بہت عزیز بہت ہی توانے عرصہ ہے کیونکہ وہاں کا ایک دن یہاں کا ایک ہزار سال ہے تو وہاں کا جو ہے 80 سال ایک سال کے اندر 360 دن ہیں یا دن ہیں تو تو ایک سال جو ہے 365 سو ہزار کرو تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے پھر اس ذرا اسی کرو تو کھلوڑوں میں چلا جاتا ہے زہن گرہ میں تو فرمائے وہ لوگ جہنم میں ٹھہریں گے آخابً حقوب در حرقب یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جو ہیں ہاں جی تو عقاب یعنی کئی اسی سال جہنم میں رہیں گے مانو یہ بن جائے گا اور لیکن یہ بھی واضح ہے کہ قیامت کا دن جو ہے اس دنیا کا ایک ہزار سال ہے اور ایک سال دنیا میں تین سو ساٹھ دن تو منع ہوگا یعنی وہ قرآن کرن ہا معنی ہوگا قرن ہا قرن ہا قرن جہنم میں رہیں گے جس طرح قرآنی آدمی اسی کو خالدی نے فیا سے تعویر کیا ہاں جی ہمیشہ مشار میں رہیں گے اور حقوق کا ایک معنی ایک لمبے زمانے کو کہتے ہیں ہاں جس کی کوئی حد نہ ہو حقوق کا ایک معنی جو ہے اسے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے حقوق کا ایک معنی ایک لمبے زمانے کو ایک طولانی زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو ہاں جی تو تجمہ یہ بن جائے گا بس وہ لوگ یعنی سرکش لوگ عرصۂ دراز اس جہنم میں پڑے رہیں گے ہاں جی اور اس میں کیا ہوگا اس میں پھر ان کے لئے مزے کی چیزیں ہیں نیے لا یا کنفیہ برد ولا شرابا ذاقع یعزو کو چکھنا وہ نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن کسی قسم کی ٹھنڈک والا شرابہ اور نہ کسی قسم کی جو ہے مزے کی چیزیں ان کو چکھنے کو نہیں ملے گا یعنی وہ لوگ اس جہنم میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی جو ہے خوش ذائقہ کوئی مشروبات ان کو چکھنے کو ملیں گے بلکہ کیا ملیں گے ان کو وہاں پینے کے لیے کیا دیں گے فرمایا اللہ فرم. اقبال حمیم و غصہ کا سوائے حمیم حمیم کا معنی لغات میں لکھا ہے کھولتا ہوا پانی ہائے اور بھی میں یہ بند ہوا ہے کھولتا ہوا پانی اور غصہ غسا. غصہ یعنی پیپ وہ گندہ مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے یعنی کہتے کا نقش ہو سکیں گے اس کا ڈرم بھی گندی چیز جو ہندم کے آپ کو جب بندوں کو جلائیں گے نا تو ان کے جسم سے جو گندگی خون اور پھیپھ نکلیں گے وہ اس کے دریا بھی ہے گا اس کی جترہ میں ہے تو وہ پانی کے جگہ پر ان کو پلایا جائے گا تو اذن یہاں سے ہم غور کریں کتنی تکلیف دہ بات ہے تو حرمائے اللہ حمیم اوغصا کا سوائے حمیم کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور خون ملا ہوا پیپ کے سوا ان کو پینے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملیں گے کوئی خوش کا مشروبات نہیں ملیں گے تو یہ جہنم میں اذان کرامی جس انسان کو ہر سورت میں ڈرنا چاہیے باقی آتے ان اللہ کل کے درسن گے